تو وہ اندوناک ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے ایمان نہیں رکھتے انہیں کے لیے بری باتیں شایع ہیں اور خدا کو صفت عالی زیب دیتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے اور اگر خدا لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے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 اور جو یہ بد اندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں خدا ان کا مددگار ہے